موسا اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان اور موسا کے واقعے میں بھی عبرت ہے جب ہم نے انہیں فرعون کے پاس ایک شریح معجزہ دے کر بھیجا جس طرح قملود کی بستی کے باقی ماندہ آثار کو مکہ اور دیگر قوموں کے لیے نشان عبرت ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کی ہلاکت بھی اپنے اندر بہت سی نشانیاں لیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو معجز عصا دے کر فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں لیکن فرعون نے تکبر کے ساتھ ان سے اور ان کی دعوت سے منہ پھیر لیا اور ان کے بارے میں اپنی قوم سے کہنے لگا کہ یہ آدمی یا تو جادوگر ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس ملعون کا مقصد اپنی قوم کو بیوقوف بنانا اور دھوکہ دینا تھا ورنہ اس نے خوب سمجھ لیا تھا کہ موسا علیہ السلام کے ہاتھوں جن معجزوں کا ظہور ہوا ہے وہ کسی ساحر کا کارنامہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی مجنون ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے